حج کے واجبات حج کے سات واجبات ہیں ان میں سے کسی بھی واجب کے چھوٹ جانے سے دم واجب ہوتا ہے سہون چھوٹا ہو یا آمدن نمبر ایک میقات سے احرام باندھنا حج کران اور حج افراد کرنے والوں کے لیے حج کا احرام اور حج تمتو کرنے والوں کے لیے عمرہ کا احرام حج تمتو کرنے والا اپنے حج کا احرام مکہ مکرمہ سے باندھے گا نمبر دو وقوف مزدلفہ اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو نمبر تین رمی جمرات نمبر چار حج افراد والے کے لیے دس الجا کی رمی اور حلق میں ترتیب قائم رکھنا یعنی رمی پہلے کرنا اور تمتو اور کران والے کے لیے رمی اور قربانی اور حلق یا قصر میں ترتیب قائم رکھنا یعنی پہلے رمی پھر قربانی پھر حلق یا قصر کرنا نمبر پانچ حج تمتو اور حج قرآن کرنے والے کا بارہ ذوالجہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے حج کی قربانی یعنی دم میں شکر کرنا نمبر چھ سائی صفہ و مروہ کے درمیان سائی کرنا حج میں واجب ہے یہ سعی طواف قدوم کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور طوافِ زیارت کے بعد بھی نمبر سات طوافِ ودا جو حاجی میقات کے باہر سے آیا ہو اس کے لیے توافِ ودا کرنا واجب ہے اس کی کوئی تاریخ مقرر نہیں ہے طوافِ زیارت کے بعد مکہ معظمہ سے روانگی سے پہلے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے